فمن اللہ علینا عذاب السموم تو ہم پر اللہ نے احسان کیا اور ہمیں بدن کو جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا